الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ لا الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ الح حی القیوم اللہ تعالی کے علاوہ کوئی لا نہیں الحيّ القيوم وہ زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے قيوم اسے ہي کہتے ہیں حی ہي جو ہے نا یہ صفت کمال میں سے سب سے پہلی صفت ہے کہ نہیں یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کسی بندے کے کمالات کو بیان کرنا ہو تو پہلے اس کی زندگی بیان کی جاتی ہے نا وہ زندہ ہے پرانے بزرگوں کو بھی بات کی جاتی ہے وہ بھی پہلے ان پر زندگی تھی تو باقی ساری صفات حیات پر ہی مرتب ہوتی ہیں زندہ ہو تو باقی صفات اس میں پائی جاتی ہیں زندہ ہی نہ ہو تو باقی صفات کیسے پائی جائیں گی وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی پہلے دن ہی فوت ہو جائے تو کوئی بندہ یہ کہے گا جناب وہ عالم بھی تھا فاضل بھی تھا علامہ بھی تھا سارا کوئی تھا جی نہ کہیں گے وہ شاعر خطیب نقیب جو بھی بنا ہے سارا وہ تو بعد کی بات ہے نا پہلے صفت حیات ہوگی اس میں اور حیات جو ہے نا یہ چیزیں جتنی بھی صفات بیان کی ہیں ان کے لیے درونیاں چاہیے ربت بارک و تعالیٰ جو ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت صفت کمالات میں سے یہ ایسے مبدا ہے کیا ہے مبدا ہے ابتدائی صفات میں سے ربت بارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہائی ہے کیا ہے ہائی ہے یہ رفتبارک و تعالیٰ کی شان ہے جیسے سما ہے بسر ہے قدرت ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ رفتبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے ہیں اور حی زندہ بھی ہے اور زندگی دینے والا بھی ہے جی اور الحی جو ہے یہ اس سے رب تبارک و تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا ثابت ہوتا ہے کیا ثابت ہوتا ہے واجب الوجود ہونا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ واجب ہے جیسے ہم ہیں ہم ہیں تو بھی سارا کچھ چل رہا ہے ہم نہیں ہیں تو بھی چلتا رہے فرق نہیں پڑے گا کہ پڑے گا فرق تو رب تبارک وطالعہ کا وجود جو ہے وہ واجب ہے ہے جی کسی لمحے کے لیے بھی یہ ماننا تو دور کی بات ہے سوچنا بھی جاج نہیں ہے کہ رب تبارک وطالعہ فلان وقت کے لیے نہیں ہو سکتا ایسی بات ہو نہیں سکتی تو رب تعالیٰ کی will certainly اب وہ وجود ہے اس کا وجود واجب ہے ہم وقت واجب ہے رب تبارک وطالعہ کا وجود اور الحی سے واحد الوجود ہونا ثابت ہوا, ہوا واحب الوجود مطلب کیا ہے جتنے بھی ممکنات ہیں پوری کائنات میں ہر ہر چیز ممکنات میں سے ہے ممکن اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو, جیسا ہو جس کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو وہ ممکنات میں سے ہیں ساری کی ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں تو ممکنات چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ان کو وجود بخشنے والی ذات ربت بارک وطالہ وہی چونکہ خالق ہے وہی, ہے وہی مالک آلest. ہے وہی عطا فرمانے والا آلest. ہے وہی سب کو زندگی دینے والا آلest. ہے وہی سب کو قائم رکھنے والا ہے رب تبارک و وہ واحد ذات ہے جو اپنے قائم ہونے میں اور پوری کائنات کو قائم رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ باقی پوری کائنات کی ہر ہر چیز جو ہے وہ اپنے قائم ہونے میں اپنے وجود میں اپنے ہی وجود میں وہ محتاج ہے وہ کیا ہے وہ محتاج ہے یہ اس سے واضح ہو گیا کہ رب بارک و تعالی نے الحی سے اپنا واجب الوجود ہونا بیان کیا اور القیوم سے اپنا واحد الوجود ہونا بیان کیا کہ وہ وجود بخشنے والا ہے جتنی بھی ممکنات میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری سب کو وجود بخشنے والا وہی ہے ازل سے لے کر ابد تک قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ہوں گی ہونے والی ہیں آ کر چلی گئی ہیں سب کا وجود بخشنے والا وہی ہے سب کو وجود اسی رب تبارک وطال نے بخشا ہے یعنی الحائی سے بات مختصر یہ الحائی سے ربتبہ رکو نے اپنے کمال وجود کو بیان کیا ہے اور القیوم سے اپنے کمال ایجاد کو بیان کیا ہے کیا نہیں کمال <سلام> وجود کو بیان کیا تو الحی سے اور کمال ایجاد کو بیان کیا ہر چیز کو وجود ایجاد کہتے ہیں وجود بخشنا کسی کہتے ہیں <سلام> وجود بخشنے کو ایجاد کہتے ہیں تو کمال ایجاد کو بیان کیا القیوم سے آگے الحائ القیوم پر اللہ اکبر کمال ہو گیا لا سنتم ولا نوم کو بطور دلیل کے ذکر کیا رب رو بطور دلیل کے ذکر کیا وہ رب فرمائے وہ کیسے جی سینا اور نوم سےنا کہتے ہیں اونگ کو کسے کہتے ہیں اونگ کو اور نوم نیند کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دی. سینا جو ہے نیند کا ابتدائی درجہ ہے نیند کا ابتدائی درجہ اور جس کا تعلق صرف آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے آنکھیں اونگ رہی ہوتی ہیں ہلکے کی بند ہو رہی ہوتی جی اور نیند جو ہے اس کا تعلق پورے آزاد کے ساتھ ہے یعنی پورے آزاد جو ان پہ سستی چھا جائے ہیں پورے عذاب مدمحل ہو جائیں یعنی کہ ایک طرح سے مطمل ہو جائے یعنی کہ بالکل تباہی ہو جائیں ایک طرح سے یعنی کہ کام کرنا چھوڑ دیں بالکل شکار ہو جائیں تو وہ جیسے بندہ پڑا ہوتا ہے بندہ پڑا ہو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے ہمارا صوفی کھڑا ہو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کنہیں سے بجا مسئلہ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ بہت زیادہ نیند آتی تھی کلاس جب پڑھنے جاتے تھے استاد ان کو کھڑے کر دیتے تھے کھڑے ہو کے پڑھو وہ بےچارے اس طرح کھڑے ہو کے کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں تو بچے ان کے ہاتھ سے کتاب لے لیتے تھے وہ ہاتھ وہیں رکھتے تھے اور ایسے کھڑے جیسے گاڑی چلا رہے ہیں ڈرائیور ہوتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں وہ اس طرح کر کے کھڑے ہیں وہ کیا عجیب شان ہے ایسے بندے ہوتے ہیں نیند کے بڑے مریض ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں بھی اب بھی ایسا بندہ پایا جاتا ہے جو نماز پڑھنے جاتا ہے بےچارا وزو کر سو جاتا ہے وہاں سے وہ اٹھا کے بھیجے نماز میں کھڑا کرتے تھے تو وہیں سو جاتا ہے لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہیں سو رہتا ہے ہوتی بندوں کو بعدواد بڑے بڑے صوفیاء کو جیسے ہمارے صوفی ہیں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ اس طرح کے صوفیاء جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان کو یہ مرد ہے آپ سرکار جو ہیں وہ کھڑے کھڑے بھی سوئے رہتے ہیں مجال ہے پورا در سن کے بھی آپ کو کسی کے مسئلے کی سمجھ آئیے تو نہیں سمجھ بڑا مسئلہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ کم از کم فرنٹ سیٹ پہ تو نہ سوئے سوئنا ایک بار میں یہی پہ بیان کر کے بندہ سامنے سوئے ہوا میں نے کہا یار فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے فرنٹ سیٹ پہ سوئے ہوئے تم کیونکہ میری ٹانگ کے قریب پڑتا تھا نا ایسی تھوڑی سی لات جھٹکی نہیں ہے اور حضرت صاحب کی بستتی ہوئی نہیں تھی تو اس لیے یہ بندے کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا چکنہ ہو کے بیٹھے نیند آخر اسلام کا فرمان شریف ہے اقلام میں اشاء فرمایا کہ نیند جو ہے یہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے رتبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیند کو بطور احسان کے بیان کیا ہے لیکن حضور نے فرمایا جب واض ہو رہا ہو دین بیان ہو رہا ہو اس وقت بندہ سوئے میں اس وقت شیان تھپک دیتا چالو مڈے سویا یہ حضور کے فرمان ہے میں شیطان تھپ کی دے کے سلاتا سوجا سوجا مزے کر نہ سنے گا نہ عمل کرنا پڑے گا نہ تیرا عقیدت ہوگا اس لیے نہ کئی سر اپنے تلق والے دوست بچے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں ہم درد سن رہے تھے اور ہم کو نیند آ گئی. میں نے کہا بڑی خطرناک بات ہے بڑی ڈینجرس بات بتائی آپ نے اب پھر بندہ کیا کہے کہ آپ کیوں نیند آ گئی اس طرح بیٹھے ہوئے وہ گھٹنا اوپر کر لیں اور پھر بھی نیند آ رہی تو بندہ کھڑا ہو جائے کھڑا ہو کے سننا شروع کر دے تو دین کی بات کو ضائع نہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بیٹھا ہوں کے سامنے میں خود بہت ساری باتیں مجھے درس کے دوران ہی آتی ہیں زندگی میں کبھی میں نہیں آئی ہوتی زندگی میں کبھی میں نہیں آئی ہوتی ہیں اب بتائیں کہ میں خود یہاں پہ سویا ہوں تو وہ بات میرے ذہن میں آئے گی اچھا اگر میں یہاں بیٹھا ہوں وہ بات سونے سے میرے ذہن میں نہیں آئے گی اگر آپ ہی سوی رہے ہیں تو آپ کو پھر کیسے یاد ہوگی وہ بات بہت بڑا نقصان ہے جی؟, جی یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جب دین کا بیان ہو رہا ہو اور اہم باتیں وہ باتیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ ہو اس وقت بندہ ہوئے ہو یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے سو، سونے نہ دے اپنے آپ کو تو رقت بار کہ کے سینا اون کو کہتے ہیں جس کا تعلق صرف آنکھوں کے ساتھ ہے. بس بیٹھا بالکل باقی جسم پورا صحیح ہے کہیں بھی اسے نہیں چاہی. صرف آنکھیں تھوڑی تھوڑ تھوڑی وہ بند ہو رہی, بند رہی ہیں رہی اور نوم نوم مکمل طور پر نیند تو کہتے ہیں الہائی جو ہے نا الحما کر صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کہ رب تبارک بار کوئی رفت بار وہ زندہ ہے فرما رہا ہے ہے رب تبارک حی اور اسے موت کیوں نہیں اونگ کیوں نہیں یہ اونگ جو ہے یہ نیند کی بہن ہے اونگ نیند کی بہن ہے چھوٹی اور خود نیند جو ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے کیونکہ مرا بندہ پڑا آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا سویا تے مویا کہتے نہیں کہتے سویا اور مویا ہاں سویا اور مویا ایک برابر ہوتے ہیں یہ کو جا جی سویا مویا مطلب یہ ہے کہ جو سویا ہے اسے بھی کوئی پتا نہیں چل رہا اور جو مویا ہے اسے بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا نہ کو پتا چلتا ہے نہ کو پتہ چلتا ہے اور سویا بندہ ساتھ ہوتا ادھر ہے آپ جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں اس بیچارے کو کوئی پتہ نہیں ہوگا پورا سے سارے کوئی مرا نہیں ہے اس طرح پورا درس سے گزر گیا بندے کو کوئی شاید سمجھ نہیں آئے یہ انتہائی نقصان دہ اور تکلیف والی بات ہے تو ربت بار کو تعالیٰ نے میکنی رب تبارک وہ تعالی زندہ ہے تو میں نے یہ کہا آپ کے سامنے لا تاخض حسنت و لا نوم یہ جو جملہ ہے یہ دلیل ہے حی پر بھی اور قیوم پر بھی حی پر بھی دلیل ہے اور قیوم پر بھی دلیل ہے حی پر, پر دلیل کہ رب اونگ جو ہے یہ موت کی بین ہے اور موت جو ہے یہ اونگ جو ہے یہ نیند کی بین ہے اور نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے تو رب تبارک وہ جو ہے۔ اس کو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں وہ حی جہاں موت نہیں تو موت کی بہن کیسے آئے گی موت کی بہن نیند ہوئی نیند کیسے آئے پھر جب نیند نہیں تو اون کیسے آئے گی پھر وہاں اللہ اکبر حضرت سیدنا علیہ السلام موسل سامنے کی بارگاہ محرض کی نا بار بولا تو سوتا نہیں ہے یہ لوگوں کے لیے پوچھا لوگوں نے کسی نے سوال کیا ہوگا آپ سے تو آپ نے پوچھ لیا رب تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ تو سوتا نہیں ہے تجھے اونگ نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینگایا کہ ہے موسا تو اس طرح کا دو کٹورے پانی کے لے کے نہ کھڑا ہو جا ایک ایک ہاتھ میں اٹھا لے ایک ہاتھ میں اٹھا لے حضرت اردو علیہ السلام دو کٹوروں لے کے اس طرح کھڑے ہو گئے اچانک اون گھائی نے جی نیند تاری ہوئی آپ پر تو اس طرح کر کے دونوں آپس میں چٹکائے دونوں ٹوٹ بھی گئے شیشے کانچ کے برتن تھے پتھر کے جو مٹی کے جو بھی ہوں گے وہ ٹوٹ بھی گے پانی میں سارا بہ ایک مرتبہ اٹھے کہنے کا مولا یہ کیا ہوا اور اب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسا یہ کیوں ٹوٹے ہیں ان کا بولا نیند کی وجہ سے توجہ ہٹ گئی تھی رب تبارک و تعالیٰ میں بھی نیند سے پاک ہوں اونگ سے پاک ہوں کیونکہ پوری کنا جو زندہ اور جاوید تمہیں نظر آ رہی ہے نا یہ میری توجہ سے ہے اگر نیند اونگ مجھے بھی آ جائے تو میری توجہ ہٹے گی تو ساری برباد نہ ہو جائے اللہ اکبر کیسی بات ہے جی یہ میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے صرف اپنے حساب سے جیسے ہماری عقل ہے اس حساب سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے آپ سفر کر رہے ہیں بس میں جا رہے ہوتے ہیں یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی عمرے پہ گئے تھے شکیل صاحب بھی گئے ہیں اور بھی دوست گئے ہوں گے آپ بس پہ جاتے ہیں بس کی وہ بات کرتے ہیں جو ہم سب کپالا پالا پڑتا رہتا ہے بس سے تو بس میں سفر کر رہے ہیں پچاس بندے بیٹھے پیچھے بہتر سیٹ بس میں بہتر بندے بیٹھے ہیں اور کسی کی گردن اس طرف لٹکی ہوئی ہے کسی کی اس طرف لٹکی ہوئی ہے منہ سے تھوکا نکال رہے ہیں ہوتا ہی ہوتا بہتر بندے سارے لٹکے ہوئے ٹکر مار رہا ہے ادھر کو ادھر ایک دم سے دانت ٹوٹتے ہیں جب وہ ڈرائیور اچانک سے بریک ٹھوک دے ایک بندہ کہنے لگا جی آج تو مجھے ایک بندہ وہ ڈرائیور کہنے لگا آج میں نے بہتر بندوں کو کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا یار کیا بات ہے بڑا نیک بندہ یار تو بڑی تیری تبلیغ میں اثر ہے کہتے نہیں میں ڈرائیور ہوں کہ گاڑی لگنے لگی تھی سارے کلمہ پڑھ گئے جتنے میں بیٹھے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا لاہ لسول سارے مسلمانوں یہ تو ایک ڈرائیور جو ہے نا اس کے پیچھے بہتر بندے بیٹھے بہتر کے بہتر سوئے وہ بہتر جو سوتے ہیں وہ سو کے بہتر کے بتر ایسے سوئیں گے قیامت تک نہیں اٹھیں گے نہیں ایسا بہتر کے بہتر ایسے سوئیں گے پھر قیامت تک نہیں اٹھیں گے تو یہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جو انتظام چلانے والا ہے نا اس کا سونا نہیں بنتا اس کا سونا نہیں بنتا استاد کا سونا نہیں بنتا شو تو سوئے اس اسے تو, اٹھا تو استاد اس اٹھائے گا اگر استاد ہی سو گیا تو شرد تو ویسے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ سوئے کہ نہیں شرد تو ویسے دعا کرتے ایک بچہ یہاں ہوتا تھا وہ اس کا ابا پکڑ کے اسے درس سناتا تھا میرا دھکے, دھکے کے ساتھ, ساتھ وہ مجھ سے نا روز پوچھتا سرے سرے سرے کہتا ہے آج درس آج ہوگا میں کہتا ہوگا ہوگا کہتا ہوگا شٹ مر گئے, مر گئے, مر گئے <laughs> کہ اس بےچارے کو درس سننا بڑا لگتا تھا کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا صبح صبح انہیں نیند بڑی محبوب ہوتی ہے نیند بڑی پیاری لگتی ہے انہیں تو وہ بڑا افسوس ہوتا تھا اسے تو اس لیے اگر بچے سوئے ہوئے ہیں انہیں تو ہم اٹھا لیں گے اگر درس دینے والا خود ہی بندر سو جائے تو پھر تو مزہ ہی ہے سب کے سارے سوئے ہوں گے تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ایک مثال اور دیتا ہوں ایک مثال اور دیتا ہوں وہ قیوم کا معنی مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو کہوں کہ آپ آنکھ بند کریں اور آنکھ بند کر کے آپ تصور جمائیں آپ کے ذہن میں آپ جائیں جی اسٹیشن پر کہاں جائیں اسٹیشن پر چلے جائیں آپ ٹکٹ لے لیں اتنی لمبی ساری ٹرین پورا <تصفح> اسٹیشن آپ کے تصور میں آ جائے, جائے. ہاں جی پورے کا پورا جو نظام ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے آپ کے ذہن میں آ جائیں یہ جی؟ سارے کے سارے تب تک رہیں گے جب تک آپ کی توجہ رہے گی موسیقی موسیقی موسیقی مجھا یہ سارے کا سارا یہ تب تک رہے گا جب تک آپ کے تصور میں ہے جیسے ہی تصور ہٹا وہ سارا گیا اسٹیشن بھی گیا ٹرین بھی گئی ٹی گیا پی ٹی بھی گیا بچے بندے بھی گئے جتنے بھی سارے کھڑے تھے وہاں پہ ہاکر ما کر اور سے پکوڑے بیچنے والے سارے قید کچھ بھی نہیں رہا ذہن میں نہیں سمجھ ہے مسئلہ اس طرح کر کے کیوں, کیوں یہ تصور آپ نے خود ہی کائم کیا اور تب تک قائم رہا جب تک آپ نے چاہا جب آپ کی توجہ ہٹی تو وہ تصور جو قائم کیا تھا وہ سارے کا سارا ختم توجہ تک قائم ہے رفت بارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے یہ تحت سرا سے لے کر تحت سرا سے لے کر عرش مولا تک اس سے بھی آگے تک پوری کائنات جو ہے یہ رب تبارک و تعالی کی محض توجہ سے قائم ہے رب تعالی کی توجہ سے قائم ہے جی اور رب تبارک و تعالی کی توجہ مبارک جو ہے وہ ہٹ جائے تو پوری کی دوری دنیا جو ہے پوری کائنات جو ہے ایک دم سے تہس نہ جائے کچھ بھی باقی نہ رہے القیوم کا معنی یہ ہے الکیوم کا مانا یہ ہے اسی نے قائم رکھا ہوا ہے پوری کائنات کو اسی نے صفت قیام کی ہے ایجاد چیز کو وجود قائم رکھنا یہ دو میں آئے پھر باقی بھی رہے وہ جتنا عرصہ ربت بارک نے اس کے لیے رکھا ہے اتنا عرصہ تک وہ باقی رہے جیسے ہماری زندگی لمبی ہوتی ہے بنسبت کیڑے مکوڑوں کے بہ نسبت بکریوں کے بہ نسبت جانوروں کے جانور جو ہے ان کی زندگی کم ہوتی ہے اور جانوروں کے کی بنسبت کیڑے مکوڑوں کی مرغیوں کی کم ہوتی ہے مرغی پہلے والی تو چلو سال دو سال گزار جاتی تھی اب والی تو چالیس دن ہی گزارتی ہے بیچاری وہاں پہ کڑکڑ کرتے ہوئے چالیس دن میں آئی اور ایک دن سے شور میں والا ٹھنڈی کر کے کھا گئے برگر والے کھا گئے وہ <سطح> ایک دم سے ختم ہو گئی تو <سطح> یہ اس کی زندگی اس کی منیش میں بھی کم ہے دیسی مرغی سے بھی کم ہے اور اس طرح کر کے آپ آگے جاتے جائیں وہ بیچارے بارش آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں انہیں پروانے کہتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ آتے ہیں ان کی عمر ایک ہی رات ہوتی ہے وہ ایک رات سے بھی کم ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر بس لائٹ کے اوپر گھومتے رہے اور قربان ہو گیا دنیا سے چکس ہو گئے اس چاند سورج وہی چل رہے ہیں ہر چیز وہی چل رہی ہے یعنی وجود بخش رب تبارک بتا نے ہر ایک کو اس کے حساب سے وجود بخشا ہے اور کتنی دیر کے لیے وجود بخشا ہے یہ اس کی مرضی اور منشا پر منحصر رفتبار کو شادی جی دیکھیں اللہ اکبر یہ اپنی صفت ملک کو بیان کیا اپنے صفت مالکیت کو بیان کیا تو میں لہو ملک اس سما لہو لہو ماف اس سما میں اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے جی یہ اس کا صفت مالک مالک ہونا اس کا یہ بیان ہوا آگے فرمایا ربتبار یہ کے کا محتری دلیل جو ہیں انہوں نے انکار کیا ہے شفاعت کا وہ کہتا ہے شفاعت ہونی نہیں کیونکہ ربطالیٰ نے فرمایا کہ کون کر سکتا ہے آگے رب تعالیٰ نے یہ بھی اللہ بیجنے جسے رب اجازت دے گا وہ کر سکے گا رب اجازت دے گا وہ دے گا کر سکے گا مطلب کیا ہے رفتار و تعالی نے جہاں نفی فرمائی ہے وہاں اس بات بھی فرمایا ہے نفی ہوئی کن کی کن کی شفات کی نفی ہوئی ان کی نفی ہوئی یہودیوں کی جو ان کا نظریہ ہے نسرانیوں کی نفی ہوئی جو ان کا نظریہ ہے اور اس طرح کر کے باقی لوگ جو ہیں جو انہیں گندے نظریے بنائے ہوئے ہیں لے کر کے شفات کا راہ حق سے ہٹ گئے ہیں بدماش ہو گئے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ پھٹ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں ان کی نفی ان سے نفی ہوئی ہے شفاعت کی ان کو نفر نہیں دے رہی دے گئی باقی رہے اہل ایمان تو ربت بارک و تعالیٰ کے پیارے لوگ جو ہیں ان کے لیے شفات فرمائیں گے اور وہ شفاعت ان کو نفع بھی دے گی اور یہ شفاعت ہوگی رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت پر بہو رب جس کے اجازت دے گا وہ شفاعت ہوگی اس کے لیے ربت بارک وطالعہ شاہ جی دیکھیں یا داخل اللہ اکبرک و تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے جو کچھ پہلے کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے جو کچھ آگے کریں گے وہ بھی جانتا ہے جو ان سے پہلے لوگ کر گئے ہیں رب وہ بھی جانتا ہے جو ان کے بعد والے آگے کریں گے رب وہ بھی جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے ہوا ہے وہ بھی رب جانتا ہے جو کچھ ان سے آگے ہونے والا ہے رب تمہارا گوتالا وہ بھی جانتا ہے یہ بیان کرنے کا اللہ منظا اور اس کا تعلق آپس میں کیا ہے یہ بھی تو بڑی ضروری اور کرنے والی بات ہے نا رب رفتار کو اس کی بارگاہ میں شفاعت کوئی نہیں کر سکتا باقی وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے جو کچھ ان سے اور ہے رب وہ جانتا ہے تو یہ مسئلہ ذہن ہمارے ہاں شفاعت اور سفارش جو ہے شفات سفارشی تو ہوتی تو اسی کی ہے جو بندہ نہ حق پکڑا جائے کہ نہیں جو ظالم ہے اس کی شفاعت تو نہیں ہوتی ایک بندہ نے قتل کیا ہے قاتل ہے اس کی شفات کو بندہ کرے اس کی سفارش بندہ کرے دنیا کی بات کر رہا ہوں قاضی کے سامنے جا کے یا کسی بٹیرے کے سامنے جا کے سفارش کرے جناب اس نے کر... وہ جا کے یہی کرے انہوں نے قتل نہیں کیا سفارش یہی ہوگی نا کہ یہ کرے گا جی اس نے قتل کیا ہے تو اسے معاف کر دیں اسے چھوڑ دیں یہ والی معافی والی بات تو ان کے برسا سے ہو سکتی ہے عدالت سے نہیں ہو سکتی کیا عدالت معاف کر دے اس کو کہ نہیں سمجھایا مسئلہ مزرح. تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ دنیا کے اندر سفارش <سؤال> اچھا جا کر کے کوئی بندہ کسی نے قتل نہ کیا ہو چور نہ ہو بندہ ڈکیت نہ ہو الزامن پکڑا جائے الزام ہو جرم ثابت نہ ہو تو کوئی بندہ جا کر سفارش کرے گا وہ کہے گا کہ نہیں جی ایسا بندہ نہیں ہے آپ مہربانی کریں آپ تک غلط اطلاع پہنچیے تو رفتار کو اتاران شاپ ہو سارا پتا ہے ان کا <سؤال> <سؤال> مجھے تو سارا پتا ہے ان کا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اور یہی وجہ ہے کہ آکال صاحب سلام بھی وہاں کھڑے ہو کیا مت والد یہ نہیں کہیں گے یہ چور نہیں ہے یہ نہیں کہیں گے یہ ڈاکو نہیں ہے یہ نہیں کہیں گے یہ جانی نہیں ہے یہ نہیں کہیں گے یہ بدماش نہیں ہے یہ نہیں کہیں گے یہ فلا فلاں نہیں ہے یہ کہیں گے مولا سارا کچھ ہے میں آگے ہوں نہ مہربانی فرما دے اور اکالیہ صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ میری شفات کین کے لیے صحابہ کہنے لگے یار رسول نیکوں کے لیے میں نیک تو نیکیوں کی وجہ سے چلے جائیں گے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا ان پر تو میں کہ میری شفاعت تو ان کے لیے القبائر آج بھی ریاض الجنّ جو ہے نا ریاض ایک دروازہ وہ ہے باب و وہاں سے اندر داخل ہو کے علیہ السلام کے بارگاہ میں سیدھے جاتے ہیں اور ایک دروازہ وہ ہے جو ریاض الجنت سے نکل کے نا باہر مسجد شریف سے ریاض الجنت سے نکل کے باہر علیہ السلام کے معاذ شریف کی طرف جاتا ہے اس دروازے پر یہی حدیث موٹے لفظوں میں لکھی ہوئی ہے ہاں کہ شفا آتی میری شفاعت بڑے بڑے گناہ کرنے والے گن کے لیے. بڑے گناہ کرنے والے رو. ان کے لیے شفاعت اللہ اکبر کبیرہ تو یہ جو شفاعت ہے نا قیامت والے دن مطلب یا بہن بار کو تعالیٰ بتا بطار رہا ہے میری بارگاہ میں کو وہاں یہ نہیں کہے گا کسی کی بارے میں کہ اس نے کچھ نہیں کیا وہاں یہ مانیں گے اس نے کیا ہے اور وہاں کوئی کیسے سکتا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا بندہ جو ہے مخلوقات میں سے کوئی بھی بندہ رب کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کا علم ایسا ہے دائمی ہے ربت بار و تعالیٰ کا علم ریا کوئی زمین ہے ہے یہ یہ کے بارے میں یہ کہنا منزال. لوگوں نے کہ بھی کام ہوتا ہے دنیا کے اندر. تو رب تبارک و تعالیٰ بعد میں اطلاع لیتا ہے لوگوں سے فرشتوں سے اطلاع لیتا. دیکھو صحیح ہوا کیا ہے یہ باتیں عجیب سی باتیں وہ بھی خالق اور مالک کے حوالے سے رفت بارک میں کوئی بھی رب تبارک رفت کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا میں اس کی کرسی جو ہے وہ زمین اور آسمان سب کا احاطہ کیا ہے یعنی زمین اور سے بڑی ہے. اور یہ کرسی جو ہے یہ رب رفتال کے عرصے میں بڑی ہے اور یہ زین میں رہے کرسی کے بارے میں دو قول ہیں مفسرین کے علماء کے ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد حقیقت کرسی ہے کیا ہے حقیقتاً کرسی ہے وہ جو میں نے بتایا آپ کو وہ ساری دا دا کائنات دا سے بڑی, بڑی ہے بڑی اور حضرت سیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماشاہ فرماتے دا ہیں, دا ہیں دا فرماتے دا ہیں دا کہ کرسی جو ہے نا تبارک و بالا کی وہ اتنی بڑی ہے جیسے ایک ڈھال ہے نا ڈھال اس کے سامنے سات درم رکھ دیے جائیں تو وہ کتنے بڑے ہوئے ڈھال وہ ہے جس سے آپ بندہ آنے والے حملے کو روکتا ہے اس طرح کر کے تلواروں کو نیزوں کو روکتا ہے آگے سامنے کر کے وہ ڈھال وہ والی ڈھال جو ہے اب حضرت عبداللہ کہ پوری ڈھال ہو اور اس کے سامنے صرف سات درم رکھ دی جائیں وہ چھوٹے چھوٹے سکے ہوتے ہیں وہ رکھ دیے جائیں کیسے وہ بڑی لگتی ہے ڈھال آپ نے فرمایا کہ پوری ساتوں زمینیں ساتوں آسمان رب بار کی کرسی کے سامنے ایسے لگتے چھوٹے سے چھوٹے سے لگتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا جو اسے ثابت ہوا کہ کرسی سے مراد یہ مراد جو ہے ہے نا وہ ایک جسم ہے ایک کیا ہے ایک جسم ہے یعنی ایک روایت سے یہ ثابت ہوا اور دوسری روایت جو ہے اس کرسی سے مراد ایک محاورہ ہے کیا ہے محاورہ ہے جیسے کہتے ہیں نا جی کرسی کے پیچھے پہ کرسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کرسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے لپیٹ میں کرسی کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ مراد کیا ہوتا ہے جیسے ایک مولوی کے بارے میں مشہور بھی ہے ہیں وہ تصویر پڑھ رہا تھا کسی نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں جی کرسی پڑھ رہا ہوں توسی پڑھتے کہتے نہیں مجھے کسی کی ضرورت ہے کرسی کرسی کرسی کرسی وہی پڑھ رہتا نہیں پڑھ رہا بے چارا تو وہکم ہے ہاں آج کل جتنے خان کا باقی سارے کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے خانے پیر خانے جو ہیں آپ دیکھ لیں کرما والا شریف کا پیر جو ہے وہ کبھی پی ٹی آئی میں ہوتا ہے کبھی کسی میں ہوتا ہے یا نہیں اب تو خدا خراب کرے شاہ نمرود قریشی کو اس کمینے نے اپنی بیٹی کو بھی الیکشن میں ڈال دیا اس کی بیٹی بھی الیکشن ہاں اب بتائیں وہ اپنے آپ کو قریشی رسول اللہ کے خاندان کا کہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کی خاتون جو ہے اس کی تصویریں آپ گلی مالوں میں لگائے اور گندے گندے بندے لگائے کہ مریم نواز ہے نا اس کی تصویروں کو لڑکے چومڑے ہوتے ہیں باہر کھڑے مجھے لڑکے نے بتایا اپنے محلے کا پتہ دی کے لڑکا تھا کہتا ہے وہ مریم نواز کی تصویر کو چونپوں میں لے رہا ہے اس کے بتائیں تو یہ جو ایک خاتون ہے اس خاندان کی قریش خاندان کی رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کی اس کی تصویریں جناب گلی محلے میں گھروں گھروں میں جائیں گی جب وہ کمپین کرنے جائے گی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی تو بتائیں کیا ہوا ایسے بغیرت ہو گئے ہیں اور ابھی جو پیر شرف اور شریف جو کو پیر ہے بےچارا اتنا غریب تھا اتنا غریب تھا, تھا انتہائی ایک پیر اب دوبارہ وہ بھی الیکشن میں آ گیا ہے انتہائی غریب تھا مریدوں کے پاس بھی جاتا تھا نا بیس ہزار سے کم نہیں جاتا تھا پیٹرول بیس ہزار لے کے پھر جاتا تھا بیچارا اب وہ بھی پہلے بھی اربوں پتی کروڑوں پتی مریدوں نے ہر چیز ان پر قربان کی ہوئی ہے لیکن پیر دنیا پہ قربان ہو گیا پیر عمران خان کی جماعت میں چلا گیا انہوں نے کہا جی یہ مرید تو اس تو مرید بھی تو آپ ان لوگ پٹھے ہوتے ہیں اس سے پوچھا گیا جناب آپ یہ آپ ایک بندے نے کہہ دیا اس نے کہا یہ تو پیر صاحب نے صحیح نہیں کیا کہا نہیں نہیں پیر صاحب اصل میں وہاں جا کے ان کو صحیح کریں گے پیر صاحب ان کو جا کے صحیح کریں گے میں نے کہا کو بندہ گندے اڈے پہ چلا جائے نا وہاں جناباری ہوتی ہو تو وہاں باہر کھڑے ہو کے روکا جاتا ہے کہ نہیں یہ بندہ جا کے کہ دو چار کو صاحب میں بھی بھگتا تو پھر منع کروں گا نہیں فلم بند کروانی پر تو بندہ جو شراب پی شراب روکنے جا رہا ہوں میں لیکن دو چار گلاس پہلے مجھے پلا دو پھر میں منع کروں جب وہ دو چار پی لے گا تو وہ خود ٹن ہو جائے گا اڑنے لگے گا یا نہیں تو کسی کو کیا روکے گا وہ عجیب لوگ ہیں کہا جی پیر صاحب اس لیے گئے تو وہ سیدھا کرنے گئے میں نے کہا پہلے نور الحق گیا تھا اس نے کون سے سیدھا کیا ہے نور الحق بھی رنگا گیا ہے ان کے رنگ میں اور بھی سارے رنگ جو بھی جا رہے ہیں ان جیسے ہوئے جا رہے ہیں ان کے دل ویسے ہوئے ہیں کریما کا شام کو فرمان چیف دیکھیں آخر شاہ میں شاہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے نا وہ اپنی قوم میں غلط کاموں کو دیکھتے تھے پہلے منع کرتے تھے دیکھتے تھے رکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو بعد میں وہ بھی ساتھاتے انہوں نے کہا چل ریکھی جانی یار وہ بھی ان جیسے ہو جاتے تھے شاہ کہ تم ذرا دھیان سے رہنا میں کہ قریب ہے کہ رفتار کو تعلق تمہارے دلوں کو بھی ان جیسا کر دے گا تمہارے دل بھی ان جیسے ہو بتائیں اللہ اکبر اب وہ تصویر جو ہے نا مجھے ایک دوست ملے وہ مجھے بتا رہے تھے کہتے پہلے پیر سب سے اوپر ہوتا تھا اب کہتے بڑے بڑے زانی بدکار ان کی تصویریں اوپر ہیں پیر صاحب نیچے میں نے کہا آپ کو خود سمجھ لینا چاہیے محسوس منیب الرحمان صاحب جو ہے نا کشمیر گئے بیان کرنے کے لیے تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک پیر صاحب کی تصویر کھمبے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور لٹک رہی تھی لگا دیتے ہیں نا اوپر دھاگا گر گیا تو نیچے والا تھا تو پیر صاحب الٹے مفتی صاحب رمانے لگے پیر صاحب اسی ہیں ان کو الٹا لٹکایا جائے اور وہ بھی کھمبوں کے ساتھ <laughs> پیروں کو الٹا لٹکایا جائے یہ بڑے دین کے دشمن ہیں اللہ اکبر رفت بار کونےشا پر مایا جی دیکھیں تو رب تبارک وتعالی کی یہاں کرسی سے مراد اقتدار ہے حکومت ہے یعنی رب تبارک وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ قر آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حکومت ہے کوئی بھی اس کی حکومت سے باہر ہے نہیں ہے بتائیں بھی جس کے مرنے کا ٹائم اتا ہے مرتا نہیں مرتا جتنے مرضی حکیم ڈاکٹر ڈاکٹر کہتے ہیں جی بس اب آدھا گھنٹہ پہلے لاتے یہ کبھی نہ مرتا میں نے کہا ڈاکٹر کیوں مر جاتا ہے وہ کھڑا اندر ہی مر ہے کتنی جی آدھا پہلے ا جاتا بھئی اس کے ہاتھ میں موت ہے اس کے ہاتھ میں زندگی ہے تو اگر اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ بےچارا کیوں مر جاتا ہے ڈاکٹر صاحب سارے بچے ہوتے ایک بھی ڈاکٹر نہ مرا ہوتا ہے یا نہیں تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں ہے <تصفيق> آسمان اور زمینوں میں ہر جگہ کو اس کا حکومت جو ہے اس کی حکومت جو ہے ہر جگہ حاوی ہے کوئی بھی شاید اس کی حکومت سے باہر نہیں ہے یار بتائیں رب کا نظام چل رہا ہے نہیں چل رہا سورج چاند تارے دن دھوپ موسم پانی بارش ہر چیز رفت بارک وطالعہ کا نظام ہے کوئی روک سکے کس نے احتجاج کیا یہاں بارش نہیں ہونے دیں تو پھر نہ ہوئی گئی بارش جہاں رب تبارک وطالعہ اب دیکھیں پاکستان میں اتنا سیلاب آیا ہوا ہے اتنے سارے لوگ بیچارے بہہ رہے ہیں اتنے سارے لوگ بیچارے پریشان ہیں تو رب تبارک وطالعہ کا نظام چل رہا ہے بارش آ رہی ہے روک تو نہیں سکا تو رفت بارک و کا نظام یہ ہے رفتار کا نظام یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے باقی رفت بارکال کے دین کا نظام جو وہ نافذ کرنا ہے وہ ربت بارکوتال نے ہمارے تم نے نافذ کرنا فرما دیا ہمیں اپنے ابھی میں کریم السلام کے تبصر سے رفت بارک وطال نے ارشا فرمایا جی دیکھے اللہ اکبر ادو آد یو او آب ادھن آد یو اب یہ آبادن مصدر جو ہے اودھ اس سے یہ نکلا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بندے پر ایسی بھاری ہو جائے بوجل ہو جائے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اسے کہتے ہیں آبادا آباد آبادن آبادن تو یہ کسی چیز کو سنبھالنا مشکل ہو جائے بھاری ہو جائے رفتار کو اس کا مرچ زمین اور ہے اللہ اکبر رفتار نے اشاع فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کی حفاظت جو ہے اس پہ بھاری نہیں ہے انتہائی ہلکا کام ہے یعنی پوری یہ بات اب ختم ہو رہی ہے الحیق پہ الحجرکجوم پہ بات ختم ہو رہی ہے کہ رب تبارک و تعالی پوری زمینوں کو آسمانوں کو ارش مولا سے لے کر تا تو سرات کسی بھی شے کو سنبھالنا رب تبارک و تعالی کے لیے بھاری نہیں ہے یہ محض رب تبارک و تعالی کی توجہ کے ساتھ پوری دنیا کے نظام کا ہے۔ بس اور اگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے وہ هو العلی العظیم ماں کہ وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی ہے۔ سبحان وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی, بھی, بھی ہے مطلب کیا, علی کیا بھی ہے علی کا معنی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی میں صفت عیب کوئی نہیں عیب والی صفت نہیں ہے نقش والی صفت نہیں ہے رب بارک و میں رب بارک و علی ہے علوم رب مبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے مطلب یہ نقص والی عیب والی نقصان والی جتنی صفات ہیں رب بارک و سب سے پاک ہے اور العظیم العظیم کا معنی یہ ہے کمال والی ساری صفات اسی میں ہے کمال والی ساری صفات اسی میں ہیں اب ذرا تھوڑا سا غور کریں تو میں ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے رکھوں نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں آپ سبحان ربی العویم پڑھتے ہیں پڑھتا ہوں pues سبحان ربیلا کو سودا لینا ہوا حساب کی پورے تری روپئے لینا سمجھا؟ اچھا ال نہیں سن اچھا رقو میں پڑھتے نہیں اور عظیم کا معنی بتایا کہ ساری اس میں کمال والی ہیں ساری اس میں کمال والی ہیں تو ربی العظیم ربی دونوں م26 م26 میں آ رہا ہے رقوب میں بھی اور سعیدے میں بھی ربی العظیم اور ربی العال تو رب کا معنی پالنے والا رب کا معنی کیا ہے پالنے والا تو عظیم رقو میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اتنا کامل ہے اتنا کمال والا ہے میرا رب کہ وہ ہر ایک تک رزق پہنچاتا ہے ہر <سؤال> ایک تک رزق پہنچاتا ہے یہ میرے رب میں کمال ہے ہر ایک کا رزق پیدا بھی فرماتا ہے پھر اسے عطا بھی فرماتا ہے سبحان ربی العلیٰ اعلیٰ کا معنی کیا ہے یہاں پر کیونکہ علو کہتے ہیں صفت کمال کو رب یعنی کہ صفت نفس اس میں نہیں ہے ربت بار کو پاک ہے مطلب یہ کہ بندہ جب سجدے میں پڑا سبحان ربی اللہ کہہ رہا ہوتا ہے نا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے جو رزق میرے لیے لکھا ہے مجھے عظیم یعنی میں جہاں بھی ہوں گا رزق میرا مجھ تک پہنچے گا روٹی مجھ تک پہنچے گی اور میں جا کے یہ رہا ہے جو رزق میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہ ہے کیونکہ اس میں نقص والے شقت نہیں ہے یعنی کہ نقص تو وہاں ہے جو لکھا اس نے میرے لیے ہے مجھ سے پھر چھین کیسے سکتا ہے جو اس نے پیدا میرے لیے کی ہے کیا ہے وہ میرے سے کوئی کھو کیسے سکتا ہے نہ کوئی کھو سکتا, سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے جو لقمه ربتبارک وترانے میرے لئے لکھا ہے وہ میرے میڈے میں ضرور جائے گا سبحان ربی العلی سبحان ربی, سبحان ربی کا مطلب یہی یہ ہیں وہ تبارک نے یہاں فرمایا و علی العظیم میں وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق